بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے یعنی طاقت سے بدلے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر انچاس منکر منکر کہتے ہیں واجب کے ترک کرنے کو یا حرام کا ارتکاب کرنا وہ سغیرہ ہو یا کبیرا اسے منکر یعنی برائی کہتے ہیں اور اسے بدلنے یا اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا شران واجب ہے اور اگر اس کی خبر بہت سے لوگوں کو ہو تو یہ عمل فرض کفایا ہے ورنا فرض آئین اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو خطاب کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص برا کام ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے بدل دے یعنی لوگوں کو اس برائی سے روکے اگر اسے اس قدر استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے اسے روکنے کی ضرور سعی کرے اس دور میں زبان قلم مختلف قسم کے شوشل ورکنگ سائٹس اور بہت سارے رویے ہیں جس کے ذریعے سے آپ برائی کو روک سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر ہی سب کچھ کر لینا اور یہ امید کرنا کہ اس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی تو یہ بھی بیوقوفوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے بہت سارے سسٹم بنائے جا سکتے ہیں بہت سارے جو سسٹم رن کر رہے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اس برائی کو روکنے کے لیے بہت سارے ادارے پہلے سے کام کر رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں جو برائی کو روکنے میں سرگردہ ہیں بہرحال اگر اس طرح کی طاقت نہ ہو یعنی آپ طاقت سے اس کو نہیں بدل سکتے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے قلم سے لکھ بھی نہیں سکتے تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں ضرور برا جانے لیکن اس وقت تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود برائیوں میں ملوث رہتے ہیں یا برائی کو برا کہتے رہتے ہیں پھر بھی اسے دیکھتے رہتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس برائی کو برا نہیں کہتے ان کے سامنے میں اپنی ناگواری کا بھی اظہار نہیں کرتے ذرا جائزہ لیں ہم اپنا کہ ہمارا ایمان کتنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کم از کم دل میں برا جانے البتہ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے کمزور ترین درجہ ہے بالکل ادنا درجہ ہے تو پھر ہمارا ایمان ہے کیا بہرحال بالمعروف اور نہیں امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے قرآن قریب میں بیان کیا گیا ہے کم کم امل مرون اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا از بس ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اس کے بعد اللہ نے سراہت کر دی کہ امت مسلمہ کی دینی اور دنیاوی فلاح و کی یہی بنیادی شرط ہے آل عمران آیت 104 اس آیت سے عمر بالمعروف اور المنکر کی اہمیت اور فضیرت کا خوب پتہ چلتا ہے کہ امت میں اس عمل کو انجام دینے والے گروہ کا موجود رہنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے نیز وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں جو یہ کام کریں گے امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور وصف یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بالمعروف اور نہیں کرتے ہیں یعنی برائیوں سے روکتے ہیں بھلائی کی دعوت دیتے ہیں دنیا کو شرک سے بدعات سے خرافات سے فتن و فسادات سے دہشت گردی سے ان تمام چیزوں سے دنیا کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ارشاد ربانی ہے تأمرون بالمعروف و عن المنكر و باللہ اے مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو ارے عمران آیت 110 یہ عمل اس لیے بھی فضیرت و اہمیت والا ہے کیونکہ سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی یہی تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے یا مرب المعروفن کر یہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں العراف آیت ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کا یہی وصف بیان فرمایا ہے اللہ ان عزیز اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں اللہ انہیں لوگوں پر رحم کرے گا بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے اب یہاں مومنین اور مومنات کی صفات حمیدہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں جس میں سر فہرست توحید باری تعالی اور صرف اسی کی عبادت کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور منافقوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو سمیٹے نہیں رہتے بلکہ اگر اللہ مال دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور راہ سرکشی نہیں اختیار کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے آیت بہتر میں بتایا گیا کہ آخرت میں انہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جنت عادن میں اچھے مکانات ملیں گے اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا امام مالک اور بخاری و مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم لوگ خوش ہو گئے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں تو نے تو ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے تو اللہ کہے گا کہ کیا میں تجھے اس سے بھی افضل چیز نہ دوں تو وہ پوچھیں گے یا اللہ اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے تو اللہ کہے گا کہ میں تم سے خوش ہو گیا اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا سورے توبا آئے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ عمل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان حکومت اور حکمراں کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے عَاقِبَتُ <الْأُمُور> جنہیں ہم جب سرزمین کا حاکم بناتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے صورت الحج آیت اکتالیس ہر مسلمان بنیادی طور پر مبلغ ہے اس کے پاس علم تھوڑا ہو یا زیادہ وہ اسے دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کی طرف منتقل کرنے پر معمور ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھ سے سن کر آگے دوسروں تک پہنچا دو خواہ وہ ایک ہی آیت یعنی حکم ہو دینی بھائیوں ایسے بھی آپ اپنے عمل اپنے گفتار اپنی گفتگو اپنے معاملات اپنے تعلقات سے یا تو اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو غلط پیغام دیتے ہیں یا صحیح پیغام دیتے ہیں جب آپ سڑکوں پر چلتے ہیں اور آپ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو لوگ جان لیتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اس کے بالمقابل اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے حق کی طرف سے بولتے ہیں غربا مساکین مجبور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں آپ کی گفتگو آپ کا رویہ مثبت ہوتا ہے تو لوگ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اچھا اللہ کا دین اسلام ایسا ہے دوسری قومیں دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کو آپ کے ذریعے سے جانتے ہیں گرچہ یہ بات درست نہیں ہے اچھی نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو قرآن سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھتے لیکن یہاں تک ان کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ سے تو صبح و شام معاملات ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں اللہ کے دین کا پیغام اپنے عمل سے اپنی گفتگو سے دعوت سے ان تک پہنچائیں اور وہ بھی مثبت منفی نہیں حجت الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جم غفیر کو خطاب فرمایا تو فرمایا تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سرسٹھ اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین امر بالمعروف اور نہیں عن منکر صرف علماء اور خطباء اور واعظین ہی کی ذمہ داری نہیں ہے صرف مولویوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے صرف علماء کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کو اپنی ہمت علم اور استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق یہ فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے کوئی شخص عمل کرے یا نہ کرے قبول کرے یا نہ کرے بیان کرنے والے کا فرض ادا ہو جاتا ہے ہمارا کام دعوت ہے ہدایت نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے ہم دعوت دیں اور اللہ سے اس کے لیے دعا کریں حکم نہ لگائیں فتو سادر نہ کریں آج اکثر لوگ مفتی ہیں کاش دائی ہوتے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی برا کام کرتا ہوا دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل کرے اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے اس کی مذمت کرے برا بھلا کہے تاکہ وہ شخص اس برائی سے باز آ جائے برا بھلا کہنے کا مطلب یہ قتل نہیں ہے کہ اس کی انسلٹ کی جائے آپ انڈائریکٹ اسے وہ بات کہہ سکتے ہیں آپ ایسے طریقے سے اس تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے اگر کسی علمی کمزوری کی وجہ سے وہ شخص ویسا کر رہا ہے تو آپ علمی راستے سے اس کی اصلاح کریں گے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اس گناہ کو دل میں برا تصور کر کے اور اسے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور دل میں عہد رکھے کہ جب بھی قدرت ہوئی اسے زبان اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا لیکن برائی گناہ سے کی جاتی ہے انسان سے نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تقوی کے زوم میں اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ اس شخص کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی اور اس برائی سے نفرت پیدا کی جاتی اپنے دل میں بھی اور دوسروں کے دلوں میں بھی بہرحال دل میں برا جاننا یہ تیسری صورت ہے اور یہ تیسری صورت ضعیف ترین ایمان کی علامت ہے اور پہلی دونوں صورتیں اعلی و افضل ہیں بعض لوگ خود برائی نہیں کرتے کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو روکتے بھی نہیں کہ اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے ہم اس کے سامنے برے کیوں بنے وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے حالانکہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں نل کے تاریخ ہو کر گناہگار بن رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ ان لوگوں کو گناہ سے روکیں تو خود بھی نجات پائیں گے اور دوسروں کو بھی تباہی سے بچا لیں گے ورنہ وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر بیان فرمائی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں مداہنت کرنے والے اور ان میں واقع ہو جانے والے کی مثال ان لوگوں کے مانند ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں ان میں سے بعض اوپر والے حصے میں سوار ہوں اور بعض نیچے والے حصے میں نیچے والے پانی وغیرہ لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جائیں تو وہ ان کے آنے پر تنگی محسوس کریں اور ناگواری کا اظہار کریں تو نیچے والے ان کے پاس جانے کے بجائے پانی لینے کے لیے کشتی کی تہ میں سوراخ کر لیں تاکہ سمندر سے پانی حاصل کر سکیں اور اوپر والے کہیں یہ سوراخ کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی بہرحال ضرورت ہے اگر اوپر والے ان کا ہاتھ روک لیں اور سوراخ نہ کرنے دیں تو سب بچ جائیں گے اور اگر انہیں نہ روکیں تو سب کے سب تباہ ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2493 جو لوگ امر بالمعروف اور نہیں کا فریضہ ادا نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا پھر تم اسے پکارو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی جامع ترمیزی حدیث نمبر دو جو لوگ قدرت کے باوجود لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل ہو جاتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی قوم معاشی کی مرتکب ہوتی ہے یعنی گناہوں میں پڑ جاتی ہے اور لوگ قدرت کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے تو دنیا میں ان پر عذاب الہی مسلط کر دیا جاتا ہے سننے ابی داود حدیث نمبر چار ہزار اسی طرح گناہ کو دیکھ کر اسے برا نہ سمجھنے والا اللہ تعالی کے یہاں اس گناہ میں شریک سمجھا ہے حضرت عرص بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر گناہ کیے جائیں اور جو شخص وہاں موجود ہو وہ دل میں اس گناہ کو برا سمجھے تو وہ ایسے ہی ہے گویا وہاں موجود ہی نہیں اور اس کے برعکس کوئی شخص وہاں موجود نہیں اور اس گناہ کو برا بھی نہ سمجھے تو وہ ایسے ہے گویا اس گناہ میں شریک ہے سوانبی داود حدیث نمبر 4345 لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لیکن خود عمل نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے یہود کا طریقہ تھا کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے تھے اللہ تبار تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہ سورہ بقرہ چوالیس میں ہے کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو کیا تم ہوش نہیں کرتے دینی بھائیوں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے ان افراد کو بھی بندر بنا دیا گیا جو لوگ خود تو برے نہیں تھے لیکن وہ لوگ برائی کو روکتے نہیں تھے آج دنیا میں ہر طرف بدامنی ہے ہر طرف عذاب کا عالم ہے ہر طرف ہم لوگوں سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں کیا آج ہمارے گھروں میں روک ٹوک ختم نہیں ہو گئی تو آئیے نا محبت سے پیار سے لوگوں کو سمجھانا شروع کریں بھائیوں کو بہنوں کو مارنے پیٹنے کے بجائے ڈرانے اور دھمکانے کے بجائے ان کی اصلاح کی کوشش کریں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کا جرم جرم ہے اور بیٹوں کا جرم جرم نہیں سمجھا جاتا اللہ کے بندوں بیٹے اور بیٹی دونوں اللہ کے بندے ہیں ان میں سے ہر ایک کا جرم ایک جیسا ہے تو دونوں کے ساتھ برابری کرو ہم اپنے گناہوں کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے یا اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے اس پر جتنا دوسروں کے گناوں پر ہم چراغپا ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں تم جب اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تم جب اللہ کے بندوں پر نرمی نہیں کرتے تو اپنے بارے میں اللہ سے نرمی کی امید کیوں کر سکتے ہو اور وہ لوگ جو خود برائیوں سے نہیں بچتے خود برائیوں میں ملوث رہتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کا درس دیتے رہتے ہیں ہم سب کے لیے یہ حدیث جو میں بھی سنانے والا ہوں بے حد اہم ہے حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم میں اس کی آتے باہر نکل آئیں گی اور وہ یوں چکر لگائے گا جیسے گدہ چکی کے گرد گھومتا ہے جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے آپ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے آپ کا یہ انجام کیوں ہوا تو وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خد عمل نہیں کرتا تھا اور میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود باز نہ آتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین اللہم احفظنا سو آمین